اگر تم ان کی ہدایت کی حرص کرو تو بے شک اللہ ہدایت نہؤ دیتا جسے گمراہ کرے اور ان کا کوئی مددگار نہ